اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق اور مدد سے سیرت رسول کا مبارک سلسلہ جو ہم نے آج سے تقریباً سولہ سترہ دن قبل شروع کیا تھا اب دھیرے دھیرے اختتام کو پہنچ رہا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے بارے میں سن, سن رہے تھے سنا رہے تھے یعنی آپ کی وہ زندگی جو مدینے میں گزری تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ مدینے کی زندگی کا بیشتر حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگوں میں گزرا دس سال کی مدت میں چھوٹی بڑی جنگیں جو ہوئی تو اہل علم اور سیرت نگار کہتے ہیں کہ تقریباً اسی سے زائد جنگیں عہد مدنی میں ہوئی اور کل کے درس میں ہم نے دو غزوں کا تذکرہ جو ہے کیا تھا غزہ احد اور غزو احزاب جسے غزو خندق بھی کہا جاتا ہے اور آج کے درس میں تین سریوں کا ذکر کیا فرق ہے اور سری میں احلی علم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں بنفس سے نفیس شریک ہوں آپ کی قیادت اور آپ کی کمانڈنگ میں جو جنگ لڑی جائے اسے غزوہ کہتے ہیں عموماً اکثر اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو امیر بنا کر کسی مہم پہ فوج کو روانہ کرتے تھے عموماً سیرت نگار ایسی جنگ کو سریا کہتے ہیں تو پتا چلا غزوہ جب کہیں تو مطلب یہ ہوا کہ اس جنگ میں پیارے نبی شریک رہے اور سریا جب تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جنگ میں پیارے نبی بنفس سے نفی شریک نہ رہے اور آپ نے اپنے کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجا <coughs> اور جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے تھے کسی سریعے پر جہاد کے لیے جنگ کے لیے قتال کے لیے تو انہیں نصیحت کرتے تھے وصیت کرتے تھے پہلی نصیحت یہ کرتے کہ دیکھو جنگ شروع کرنے سے پہلے لڑائی کا آغاز کرنے سے پہلے تم کفار کو اسلام کی طرف بلانا اور اسلام کی دعوت دینا اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر تمہیں ان سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے رک جانا دوسرا اپشن یہ تھا کہ اگر تم نے دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا انکار کر دیا تو دوسرا اپشن یہ رکھو کہ ٹھیک ہے تم اپنے دین پہ باقی رہ سکتے ہو مگر اسلامی ملک کو مسلم حکومت کو سال میں ایک مرتبہ جزیہ دے دینا اگر یہ قبول کر لیتے ہیں تو بھی ان سے تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں پرمیشن نہیں دیکھو جزیہ کیا ہے سال میں ایک مرتبہ لی جاتی ہے رقم ان غیر مسلمین سے جو مسلم کنٹری میں رہتے ہیں مسلم ملک میں رہتے ہیں مسلم ملک کی ماتہتی میں رہتے ہیں ان سے سال میں ایک مرتبے یہ رقم لی جاتی ہے اور عام طور پہ جزیہ کو یوں پیش کیا جاتا ہے ہمارے جو غیر مسلم بہت سارے دانشوران جو غیر مسلم ہیں وہ اس غلط فہمی کے شکار کے اسلام ظلم کرتا ہے ہم سے جزیہ لیتا ہے نہیں اللہ اکبر اسلام غیر مسلمین سے سال میں ایک مرتبہ جزیہ لیتا ہے اور بہت معمولی رقم معمولی رقم زیادہ بھی نہیں دس درہم اچھا اس میں بھی بوڑھوں سے چیزیاں نہیں لیا جائے گا بوڑھوں کے لیے معاف بچوں سے چیزیاں نہیں لیا جائے گا بچوں کے لیے معاف جی ایسے لوگ جو کمانے کی طاقت نہیں رکھتے معذور ان سے چیزیاں نہیں لیا جائے گا ان کے لیے معاف اور پھر سوچو تو صحیح اسلامی حکومت غیر مسلمین سے جزیا لیتی ضرور ہے لیکن جزیا لے کر ان غیر مسلمین کو کتنا بڑا بدلہ دیتی ہے کیا بدلہ دیتی ہے غیر مسلمین کو سیکیورٹی فراہم کرتی ہے جو غیر مسلم مسلم حکومت کو دے دے اس غیر مسلم کی جان کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری اس غیر مسلم کے مال کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری اس غیر مسلم کی عزت و کی حفاظت کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ایسا غیر مسلم جو مسلم حکومت کو جزیہ دیتا ہو اگر ایسے غیر مسلم کو کوئی مسلمان نقصان پہنچائے حدیثوں میں سخت وعی دے پیرے نبی نے فرمایا صلوات اللہ وسلام علیہ من قتل معاہدہ من قتل معاہدہ لم يرح رائحة الجنہ وإن ریحہا لیوجد من مسیرت اربعین آمہ آپ نے فرمایا جو مسلمان کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کرے جو جزیہ دیتا ہو جس کو مسلم حکومت نے امان دے رکھا ہو ایسے غیر مسلم کو کوئی مسلمان قتل کرے تو وہ مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا کتنی کتنا انصاف ہے دیکھیے جی سعودی حکومت ہے مثلا سعودی حکومت ویزا دیتی ہے سعودی حکومت ایک نان مسلم کو ایک انگریز کو ایک یہودی کو کرسچن کو کس کو بھی کہو ویزا دیتی ہے یہ ویزا کیا ہے ایک طرح کا عہد ہے ایک طرح کا وعدہ ہے ایک طرح کا معاہدہ ہے اب وہاں جانے کے بعد چونکہ وہ معاہد ہو گیا مسلم حکومت سے اس کا عہد و پیمان ہو گیا اس کی جان و مال کی حفاظت کرنا مسلم حکومت کی ذمہ داری ہے اسی لیے بعض ہمارے وہ نوجوان جو تشدد کے راستے پہ چلے گئے غلط افکار و نظریات کے شکار ہو گئے اور نوز باللہ وہاں کہا کہ سعودی حکومت میں رہنے والے امریکیوں کا خون حلال ہے اور بم بلاسٹ کر کے ان کو مارنے اور ان کو شوٹ کرنے کی کوشش کیے اہل علم نے سختی کے ساتھ اس گمراہ کو نظریے کی تردید کی و کہا کہ یہ لوگ سب اس وعید کی زد میں آتے ہیں کہ منقطع من جو شخص جو مسلمان کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کرے جسے مسلم گورنمنٹ نے امان دے رکھا ہو جسے مسلم گورنمنٹ نے ویزا دے رکھا ہو جو مسلم گورنمنٹ کو جزیہ دیتا ہو کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کرنے والا مسلمان وہ جنت میں جانا تو چھوڑو پیارے نبی کہہ رہے ہیں ایسا مسلمان جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی تو یہ دوسری بات تھی سیکنڈ آپشن تھا پیارے نبی کہتے کسی بھی امیر کو جہاد کے لیے بھیجتے پہلے اسلام کی دعوت دینا سامنے والوں کو نہیں قبول کر دیں ٹھیک سیکنڈ آپشن رکھو جزیہ دینا جزیہ دینے بھی راضی ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے لڑنے کی اجازت نہیں اگر وہ نہ اسلام قبول کرتے ہیں نہ جزیہ دینے تیار ہوتے ہیں تب اللہ کا نام لو اور ان سے لڑو یہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کر دی برا لیے چونکہ غزوات اور سریوں کی بات چل رہی ہے تو ضمن میں نے یہ بات بتا دی حضرات کل کے درس میں عہد مدنی کے دو بڑے غزبے دو بڑی جنگوں پر روشنی ڈالی گئی تھی غزوہ عہد اور غزوہ احزاب آج کے درس میں میں آپ کے سامنے ان اللہ تعالی عہد مدنی کی تین جنگوں پر روشنی ڈالوں گا اور یہ تینوں جنگیں جو سریا کہلاتی ہیں یعنی یہ ایسی جنگیں تھیں جس میں پیارے نبی بنفس سے نفیس شریک نہ ہوئے تھے بلکہ آپ نے اپنے کسی صحابی کو کمانڈر بنا کر امیر بنا کر ان کی ماتحتی میں فوجیں روانہ کی آج کی جن تین جگہوں کا تذکر آج کے درس میں انشاء اللہ ہونے جا رہا ہے اس میں سب سے پہلا سریہ ہے جسے سیرت کی کتابوں میں سریت الرجی کے نام سے جانا گیا لکھا گیا سری رضی رجیع, رجیع جو ایک مقام کا نام ایک جگہ کا نام ہے کیا ہے یہ سری پیارے نبی کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور آ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے یہاں اسلام پھیل رہا ہے تو اسلام جو لوگ اسلام لا رہے ہیں ان کی تربیت کے لیے کچھ دائی بھیجیے کچھ مبلغ بھیجیے تو پیرے نبی نے ان کی درخواست قبول کر کے دس صحابہ کو روانہ کیا اور یہ دس صحابہ کی جو فوج تھی ان کا امیر عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیرے نبی صحابہ کو جب بھی کسی بھی مہم کے لیے روانہ کرے اس جماعت کا ایک امیر مقرر کرتے تھے سفر پہ جب بھی جاؤ دو تین آدمی بھی کیوں نہ رہے اپنے میں سے ایک کو امیر بنانا اور سفر بھر اس کی اطاعت کرنا یہ پیرے نبی کی سنت محجورہ ہے جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے وہ بزنس کا سفر ہو وہ جہاد کا سفر ہو کوئی بھی سفر ہو پیرے نبی کی سنت تھی صلوات اللہ و سلام والی آپ امیر بنا کر بھیجتے تھے تو یہاں پیارے نبی نے آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا ان دس صاحب ہوا یہ کہ لوگ جاتے رہے یہاں تک کہ جب رضی نامی مقام پہ, پہ پہنچے تو قبیل حزیل کے لوگوں نے ان صحابہ کے ساتھ غداری کر دی اور غداری کر کے تقریباً حزیل کے سو تیر انداز ان دس صحابہ کو گھیر لیے سو تیر انداز بدترین عہد شکنی اور بدترین دھوکہ دیتے ہوئے ان کو لایا گیا یہ کہہ کر کہ ہمارے اسلام پھیل رہا ہے دائی کو بھیجیے مبلغین کو بھیجیے دعت کو بھیجیے تاکہ وہ تبلیغ کرے اور جب گئے راستے میں غداری کر دی اور سو تیر انداز قبیلے حزیل کے انہوں نے ان کو گھیر لیا اور یہ دس صحابہ بھی کیا کیے قریب میں ایک پہاڑ تھا پہاڑ پہ چڑھ گئے پہاڑ پہ چڑھ کے اس کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے ان لوگوں نے گھیر لیا چاروں طرف سے پہاڑ کو اور ان صحابہ سے مطالبہ کیا کہ ہتھیار ڈال دو ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے ہتھیار ڈال دو اور سیدھے سرنڈر ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ ادھر جاؤ سیدھے ان میں سے اکثر صحابہ نے کہا کہ تمہاری بات کا ہمیں کوئی اعتبار نہیں کوئی بھروسہ نہیں ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے تو انہوں نے تیر وغیرہ چلا کر اس میں سے سات صاحب کو وہیں شہید کر دیا سات صحابہ وہیں شہید ہو گئے تین صحابہ نیچے اتر آئے زید الدسنہ, بن الدس خبیب بن آدی اور ایک اور تیسرے صحابی غالب عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہم اجمعین تینوں نیچے اتر آئے جیسے ہی تینوں نے نیچے اتر آئے انہوں نے تینوں کے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے تو جو تیسرے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ کچھ نہیں کرو گے اور اب ہاتھ باندھ رہے ہو میں نہیں چلوں گا تمہارے ساتھ زبردستی گھسیٹا گیا انہیں جب وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو وہیں انہیں بھی شہید کر دیا گیا اب بچے دو صاحب زید ابن الدسنا خبہ بن آدی رضی اللہ عنہ ان دونوں کو لے جا کر مکے کے بازار میں مکے کے مارکیٹ میں بھیج دیا زید ابن رضی اللہ خبر ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ ان دونوں نے غزوہ بدر میں مشرقی نے مکہ کے بعض رشتہ داروں کو قتل کیا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے زید ابن الدسنا رضی اللہ عنہ کو بھی جن لوگوں نے خریدا شہید کر دیا اور خبی بن عدی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کرنے کی تیاریاں ہونے لگی خبی بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ انہیں پہلے تو گھر کے اندر باندھ کے رکھا گیا اور پھر سولی دینے کی بات طے ہوئی کہ اس شخص کو سولی پہ لٹکایا جائے گا جب سولی دینے کی بات طے ہوئی تو خبی بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے گھر والوں سے اس طرح مانگا کہ ذرا اس طرح دے دو تاکہ میں رب سے ملنے جا رہا ہوں رب سے ملاقات کے لے جا رہا ہوں میں اپنے بال صاف کر لوں انہیں اس طرح دے دیا گیا اس طرح حضرت خبیب کے ہاتھ میں تھا ہوا یہ کہ اتنے میں اس گھر والوں کا ایک ننہا سا معصوم سا بچہ رینگتا ہوا حضرت خبیب کے قریب پہنچ گیا خبیب رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو اٹھایا اور محبت اور شفقت سے اپنی مانڈی پہ بٹھا لیا بچے کی ماں کی نظر پڑی کہ خبیب کے ہاتھ میں اس طرح ہے اور بچہ جو ہے خبیب کے پاس بیٹھا ہوا ہے اس نے چیخ ماری وہ سمجھ رہی تھی کیونکہ ہم تو خبیب کو اب سولی پہ لٹکانے والے ہیں اس کو بتا دیا گیا ہے کہ تم کو تو سولی دی جانے والی ہے شاید اب وہ بدلے کے طور پر انتقام کے طور پر یہ ہمارے بچے کو مار دے گا بچے کی ماں نے آواز دی چیخ ماری خوب اب رضی اللہ انہوں نے کہا نادان عورت کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ تم لوگوں کے ظلم و ستم کا بدلہ میں اس معصوم بچے سے لوں گا مسلمان کبھی ایسا نہیں کیا کرتا مسلمان کبھی ایسا نہیں کیا کرتا کیا اخلاق ہے میرے بھائی رضی اللہ ون بن بنادی رضی اللہ عنہ محبت اور شفقت کا ہاتھ اس بچے پر اسی طرح پھیرتے رہے اور پھر اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا بن بنادی رضی اللہ عنہ کو سولی پہ لٹکانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور خود اس گھر والوں کا بیان ہے کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ خبیب انگور کھا رہے ہیں حالانکہ یہ ان دنوں کی بات ہے پورے مکے میں کہیں انگور نہیں ملتے تھے انگور نہیں پائے جا رہے تھے اور ہم دیکھا کرتے تھے کہ خبیب روزینہ انگور کھا رہے ہیں یہ وہ غیبی غذا تھی جس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خبیب رضی اللہ عنہ کے لیے کیا تھا اور اس کی شہادت خود اس گھرانے کی ایک خاتون جو آگے چل کے مسلمان ہو گئی مسلمان ہونے کے بعد اس گھرانے کی ایک خاتون نے شہادت دی میں نے اپنی آنکھوں سے وہ انگور دیکھے ہیں جو خبیب کھایا کرتے تھے حالانکہ اس وقت مکے میں کہیں ایک انگور نہیں پائی جاتی تھی اللہ رب العالمین کی جانب سے انتظام تھا اس جلیل القدر صحابی کے لیے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان لٹانے کی تیاری کر رہے تھے خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی سولی پر لٹکانے کے لیے تنعیم لایا گیا تنعیم جو حرم سے باہر ایک مقام ہے عرب کے لوگ حدود حرم کا پاسو لحاظ کرتے تھے تنعیم لایا گیا اور تنعیم لاکر سولی پر لٹکانے کی تیاری ہوئی خبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آخری خواہش خبادی رضی اللہ عنہ انہیں کہا کہ آخری خواہش کیا ہے آپ پڑھیے وہ مجرمین جو سزائے موت پاتے ہیں ہندوستان کی جنگ آزادی میں ہزاروں ہزاروں لوگوں کو سزائے موت دی گئی اور پہلے سے قانون رہا ہے کسی بھی مجرم کو سزائے موت دینے سے پہلے پوچھا جاتا ہے تمہاری آخری خواہش کیا ہے اور وہ جو بھی کہتا ہے اس کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے عام طور پہ عام طور پہ ہر مجرم یہ کہتا ہے میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں سے مل لوں عام طور پہ یہی میں اپنے ماں باپ سے مل لوں میں اپنے بھائی بہنوں سے مل لوں ہاں کوئی کہتا کہ فلاں غذا کھا لوں الگ الگ خواہشات خبیت بن اللہ عنہ جب ان سے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے اب جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا میری آخری خواہش ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ لوں دیکھو نماز کی عبادت سے قلبی تعلق قلبی لگاؤ نماز سے ایسا شغف نماز بس ایک رسم ایک روایت کے طور پر نہیں نماز سے کل تعلق ہونا چاہیے گہرا لگاؤ ہونا چاہیے خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دو رکعت نماز پڑھ لوں یہی بس میری آخری خواہش ہے اجازت دے دی گئی, گئی گئے دو رکعت نماز پڑھے مختصر نماز پڑھی اور آکے کہنے لگے کہ لوگوں زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا تھا زندگی کا آخری سجدہ کر رہا تھا دل تو کر رہا تھا کہ یہ نماز طویل سے طویل تر رہے یہ نماز لمبی سے لمبی کروں میں لیکن اے کافروں میں نے اس ڈر سے اس خوف سے نماز مختصر پڑی ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ خوبیب نے موت کے ڈر سے نماز لمبی کر دی ہے اللہ اکبر یہ وہ پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے موت سے پہلے دو رکعت پڑنے کی سنت کو قائم کیا یہیں سے سنت چل پڑی عالم اسلام میں آج تک کوئی بھی مسلم قیدی جو سزائے موت پاتا ہے تختہ دار پہ چڑھنے سے پہلے مقتل میں آ کر کھڑے ہونے سے پہلے وہ دو رکعت نماز پڑھتا ہے نماز پڑھ کے پھر وہ جلات کے آگے اپنا سر جھکاتے آج بھی تو یہ نماز پڑھنے کی سنت خبیب بن عادی رضی اللہ عنہ نے قائم کی رضی اللہ عنہ عرضا خبیب کو کھڑا دیا گیا رضی اللہ عنہ تخت دار کے سامنے اور ان پہ ایک بدماش نے وار کیا نیزے سے حملہ کیا اور نزے کی تکلیف دینے کے بعد چبھن دینے کے بعد اس نے پوچھا کہ خبیب اب تو تمہارا من یہ کرتا ہوگا کہ تمہاری اس جگہ محمد ہوتے اور کاش کے تم چھوٹ جاتے تمہارا من کر رہا ہوگا نا خب بن عدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں اللہ کی قسم اللہ کی قسم میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ پیارے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چھبے پیرے نبی کے پیر میں کانٹا چھبنے کی تکلیف بھی میں برداشت نہیں کر سکتا حضرات یہ وہ جان نثاری ہے یہ وہ فدائیت کا جذبہ ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پایا جاتا تھا اور بالاخر خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی دے دی گئی سلی پہ لٹکا دیا گیا اور آخری اشعار انہوں نے پڑھے ولست ابالی ہنا اقتل مسلمہ علی ای شق کان للہ مصری وذلک فی ذات الہ وایشا یبارک علی اوصال شلب ممزعی میں اشعار پڑھے انہوں نے کہا کہ جس ذات کے راستے میں میں مارا جا رہا ہوں جس رب العالمین کے راستے میں میری جان قربان کی جا رہی ہے مجھے کوئی ڈر نہیں مجھے کوئی خوف نہیں میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اللہ کے راستے میں میں خوشی خوشی اس انجام کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں یہ جذباتی اشار پڑے خبیب خبیب رضی اللہ عنہ اور اللہ کے راستے میں جان دے دی اور اس سریے کے جو امیر تھے عاصم بن ثابت جیسے میں نے کہا اس سریے میں پہلے نے بھی آصم بن ثابت کو امیر بنایا تھا عاصم بن ثابت جب جنگ وغیرہ ختم ہو گئی مشرقین نے کچھ لوگوں کو بھیجا آسم بن ثابت کی لاش اٹھا کے لاؤ عاصم بن ثابت نے شہید, شہید ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کی تھی کہ پرور میری لاش پر کفار کو تسلط مت عطا کر میری لاش پر مشرقین کو تسلط اور قدرت مت ادا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی دیکھو کوئی نہیں ہے وہاں آصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لاش پڑی ہے وہاں مشرقین آئے ان کی لاش کو لینے کے لیے ہاں اللہ رب العالمین نے انتظام کیا کہ شہد کی مکھیوں کی طرح کا ایک جھنڈ آیا اس نے آصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لاش کو گھیر لیا چاروں طرف سے گھیر لیا اور مشرقین جو ہے ڈر کر بھاگے وہاں سے ڈر کر بھاگے وہاں سے کوئی نہیں بچانے والا خالی لاش ہے اور اس لاش کو بھی وہ پانا چاہ کر بھی پانا سکے حاصل کرنا چاہ کر بھی حاصل نہ کر سکے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس واقعے کو سامنے رکھ کے کہا کرتے تھے اللہ مومن کی حفاظت جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے اس کی موت کے بعد بھی رب العالمین اس کی لاش کی حفاظت کرتا ہے بہت بڑی بات ہے دیکھو ایک واقعہ یہ ہوا اور یہ سنچار ہجری کا واقعہ اور ایک دوسرا واقعہ سبحان اللہ اسی, اسی سال سنچار ہجری میں اور اسی مہینے اسی مہینے اس کو کہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں سری اے بے کہا جاتا ہے سری اے باؤنا باؤنا ایک جگہ کا نام ہے جہاں یہ جنگ ہوئی تھی اور اس کا پس منظر بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ پیارے نبی کی خدمت میں نجد کے کچھ لوگ آئے اہل نجد قبیلے ر، ر، بنو عامر کے کچھ لوگ آئے اگر انہوں نے پیارے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے ہاں اسلام پھیل لائے ذرا آپ تربیت کرنے والے دعات اور مبلغین کو بھیجئے علاقہ بہت اہم تھا قبیلہ بہت بڑا تھا پیارے نبی نے صلی و اللہ وسلم علیہ حالانکہ دیکھو ابھی ابھی ایک زخم پیارے نبی کو اور مسلمانوں کو لگا ہے لیکن کچھ بھی حالات کچھ بھی ہو جائیں کام کبھی رکنا نہیں چاہیے کام کبھی رکنا نہیں چاہیے پیارے نبی نے ان لوگوں کی درخواست پر اپنے صحابہ میں سے سلیکٹڈ بالکل ستر صحابہ ستر صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت ان کے ساتھ روانہ کیا کہ ان کو لے جاؤ اور یہ تمہیں تمہاری تربیت کریں گے اور دین سیکھیں گے اور صحیح بخاری کی روایت اور سیرت کی کتابیں بتا ہیں یہ ستر کے ستر بھی قرآ تھے کرا مطلب عالم حافظ پرانی مجید کا گہرا علم رکھنے والے اور سبحان اللہ ان ستر صحابہ کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی سانحہ پیش آیا یہ بھی جب راستے میں تھے تو ریل اور زکوان دو قبیلے تھے ان قبیلوں نے ان کے ساتھ غداری کی اور غداری کر کے پورے ستر صحابہ کو شہید کر دیا حملہ کیا گیا ان پر اور سارے صحابہ کو شہید کر دیا گیا وہ بہت بڑا خسارہ اسلام کا بہت بڑا نقصان اسلام کا یہ وہ صحابہ تھے جن میں سے ایک ایک عالم ایک ایک قاری صرف ایک صحابی اس میں سے بچ پائے عمر بن امیہ ضمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بات سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ وہ بس زخمی ہو کر پڑے رہے کفار سمجھے کہ شاید ان کی بھی جان چلی گئی ہے تو چھوڑ دیا اور جیسے ہی وہ لوگ گئے عمر بن امیا زمر رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر سیدھے مدینے کے سم چلے آئے اور یہاں دیکھیں ایک واقعہ سبحان اللہ عمر بن امیہ ضمری اتنا بڑا دھوکہ بنو عامر کے لوگوں نے ریل اور زکوان کے لوگوں نے کیا ساٹھ پر نو علماء صحابہ شہید کیے گئے عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ ون وہاں سے بچ کر نجات پا کر مدینے کی سمت آ رہے تھے راستے میں ایک جگہ مدینے کے قریب اسی قبیلے بنو عامر کے دو آدمیوں سے ان کی ملاقات ہو گئی قبیلے بنو عامر کون سا قبیلہ جس نے ابھی ستر صحابہ کے ساتھ غداری کر کے ساٹھ پر نو صحابہ کو شہید کیا اس قبیلے کے دو آدمی کہیں سے آ رہے تھے اور ان کو نہیں معلوم کہ ان کے قبیلے نے ستر صحابہ کے ساتھ کیا کیا ہے امر بن اومری نے موقع کو غنیمت جانا کہا کہ اس قبیلے کا تھوڑا تو بدلہ لے سکتا ہوں جس قبیلے نے ہمارے ساٹھ پر نو ساتھیوں کو شہید کیا ہے اسی قبیلے کے دو آدمی ہیں یہ پہلے تو ان کے ساتھ دوستی کی اور ان کی غفلت کا موقع دیکھ کر تلوار نکالی اور تلوار نکال کے دونوں کی گردن اڑا دی عمر بن بھی نمیا رضی اللہ عنہ اور وہ اپنی جگہ کیا سمجھ رہے تھے یہ اس قبیلے کے دو افراد ہیں جس کے جس قبیلے نے ہمارے ساٹھ ساتھیوں کو شہید کیا ان دونوں کو مارنے کے بعد امروین امیا امی، زبری امی کیا دیکھتے ہیں ان دونوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے اور لیٹر ہے وہ مدینے سے پیارے نبی کے پاس سے ہو کیا آ رہے تھے اور پیارے نبی نے انہیں حفظ و امان عطا کر رکھا ہے اللہ اللہ اللہ جی تھے تو کافر پیارے نبی انہیں حفظ و امان دے رکھے تھے اور یہ خط جیسے ہی ملا بہت نادم ہوئے بہت نادم ہوئے دوڑے دوڑے مدینہ آئے سارا ماجرا سنایا سارا ماجرا سنایا قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عدل و انصاف پر جس قبیلے بنو عامر نے آپ کے تقریباً ستر صحابہ کو شہید کیا اس قبیلے کے دو کافروں کا جو قتل نہق ہو گیا پیارے نبی نے ان دونوں کی دیت ادا کی اس قبیلے کو اللہ اکبر خون بہا جیسے میں نے کل کے درس میں ذکر کیا اس زمانے میں ایک انسانی جان کی قیمت ہوتی تھی سو اونٹ پہلے زمانے جالیت میں دس اونٹ ہوتی تھی دیت بعد میں سو اونٹ کر دی گئی کوئی ناحق کسی انسان کی جان لے لے اس کا بدلہ یہ ہے کہ مختول کے رشتے داروں کو سو اونٹ دے دیے جائیں پیارے نبی نے چونکہ امر بن نمیا زمری سے قتل ہو گیا غلط فہمی کے تحت صحیح پہرے نبی نے باقاعدہ ان دو جانوں کی غدیت ان دو جانوں کا خون بہا اس قبیلے بنو عامر کو عطا کیا اور بنو نذیر یہودیوں پر جب ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ ہمارا ایک محاذرہ خالص یہودیوں پر ہوگا اس میں ہم بتائیں گے انہی دو مقتولوں کا کی دیت لینے کے لیے آپ یہودیوں کے پاس گئے تھے جب یہود نے آپ پر نوز بلّہ چٹان گرانے کی کوشش کی اور وہی سبب بنا یہودیوں کے ساتھ ایک جنگ کا جیسا کہ ہم ان شاء اللہ تعالی آگے بحث کریں گے یہ دو واقعے پیارے نبی کو بہت گہرا صدمہ پہنچا ایک تو سریے رجی اور ایک سریے بیر ماؤنا آپ کے صحابہ کی قیمتیں جان... قیمتی جانے گئی بہت دکھی ہوئے بہت غمزدہ ہوئے اور تقریباً ایک مہینہ قنوت نازلہ پڑھتے رہے آپ صلاس ایک مہینہ ان قبائل پر بد دعا کرتے ہوئے فجر کی نماز میں آپ قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور حضرات ان دونوں واقعات میں جو اصل سمجھنے کی جو بات ہے وہ کیا جانتے ہیں سوچو کہ پیارے نبی نے حضرت عاصم بن ثابت کی قیادت میں دس صحابہ کیوں روانہ کیے اور یہ ستر قرا کو کیوں روانہ کیا مقصد تھا کہ جو لوگ اسلام میں آ رہے ہیں ان کی تربیت کرنا میں اس پہ اصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں دیکھو یہ بات یاد رہے کہ الحمد للہ الحمدللہ ہمارے ملک ہندوستان میں دعوت کا کام تو ہو رہا ہے کافی ہندو مسلمان ہو رہے ہیں بے تعالی کافی کرسچن مسلمان ہو رہے ہیں مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی جو ریورٹ برادرز ہیں ان کی تربیت کا ہمارے پاس کوئی مستحکم نظام نہیں ہے ہم کلمہ پڑھا کے انہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی غلطی ہے پہرے نبی نے جو ستر صحابہ دس صحابہ جو شہید ہوئے اسی مہینے پھر ستر صحابہ اپنے روانہ کیے کیونکہ تربیت کا مسئلہ تھا جو لوگ اسلام میں آ رہے ہیں ان کی تربیت کرنی تھی انہیں علم دینا تھا انہیں پڑھانا تھا انہیں سکھانا تھا انہیں توحید کا سبق آخرت کیا چیز ہے رسالت کیا چیز ہے جی نماز کا طریقہ کیا ہے تربیت بہت ضروری ہوتی ہے میرے بھائی اور آپ سیرت رسول میں دیکھیں گے پیارے نبی تربیت کا بڑا اہتمام کرتے تھے مدینے میں پہلی جب سندس نبوت میں چھ لوگوں سے مدینے کے آپ کی ملاقات ہوئی وہ چھ مسلمان ہو گئے پیرے نبی نے فوراََ مدینے میں تربیت کے لیے ایک دائی کو بھیج دیا وہ کون تھے بن عمر رضی اللہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے اور وہاں اسلام لانے والوں کی تربیت کرتے رہے یاد رکھو ہمارے جو بھی بھائی اسلام میں آتے ہیں ان کی تربیت کا ان کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے جس میں ہم غفلت کر رہے ہیں کوتاحی ہی کر رہے ہیں جتنی اہمیت اسلام ان تک پہنچانے میں ہم دیتے ہیں اتنی ہی توجہ اتنی اہمیت ان کی تربیت بھی, بھی دینا چاہیے کیوں تربیت کیوں ضروری ہے دیکھو ایک شخص تیس چالیس سال ہندو مذہب میں رہتا ہے ایک شخص تیس چالیس سال کرسچینٹی م... میں رہتا ہے اب وہ کلما پڑھنے کے ساتھ پرانے خیالات جلدی نہیں جاتے پرانے عقیدے دل سے جلدی نہیں جاتے وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ شخص جو چیز چالیس سال شرک میں رہا اس کے دل سے پوری طرح سے شرک کو نکالے کلیما تو ضرور پڑھ لیا صحیح توحید کو جب تک اچھی طرح نہیں سمجھائیں گے توحید کی حقیقت کو جب تک آپ اچھی طرح دل میں نہیں بٹھائیں گے وہ کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہو دیکھو اس کی ایک مثال اللہ اکبر حدیثوں میں بہت بڑی مثال ہے اس کی صحابہ کے ساتھ ہوا مکہ فتح ہوا مکہ فتح ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ایک دوسری جنگ کے لیے جا رہے تھے غزوہ ہنائن اس وقت ایک واقعہ آتا ہے بخاری میں ہے یہ واقعہ کیا واقعہ کہ صحابہ کا گزر ایک درخت پر سے ہوا اور اس درخت سے مشرقین برکت حاصل کرتے تھے پرستش کرتے تھے اس درخت کا نام تھا ذات انوات اس درخت کا نام انہوں نے دے رکھا تھا ذات انوات برکت کے لیے اپنی اپنی ہتھیار لٹکاتے تھے اپنی تلواریں لٹکاتے تھے مشرقین حدیث کہتی ہے جب صحابہ وہاں سے گزرے تو بعضوں نے ان میں سے پیارے نبی سے مخاطب ہو کے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کمالحم ذات انوات اللہ کے نبی جیسے ان مشرقین کا یہ ذات و انوات نامی درخت ہے جس سے وہ برکت حاصل کر رہے ہیں ذرا ہمارے لیے بھی ایک ذات و انوات نامی درخت بنا دیجئے کہ جس سے ہم بھی برکت حاصل کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراََ کہا سخت غصہ ہوئے اور آپ نے کہا کل تم ولدی نفسی بیا کما کالت بنو اسرو علی موسا ایجا اللہ علا ہن کما لہم کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی بات کے قومیں بنو اسرائیل نے موسا علیہ السلام سے کہی جب ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر سے ہوا تھا تو بنو اسرائیل نے کہا تھا کہ موسا جیسے اس قوم کے کئی خدا ہیں مابود ہیں ہمارے لیے بھی کئی معبود بنا دو کب تک ایک کی عبادت کرتے رہے کہا جو بات بنو اسرائیل نے کہی آج تم نے ویسی ہی بات دہرا دی جو بات میں اصل کہنا چاہوں کیا جانتے ہیں یہ جملہ کہنے والے کون تھے انوات اللہ لهم ذات انوات یہ تو طے تھا کہ مسلمان ہی تھے صحابہ میں سے تھے لیکن کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی جی عبدالرحمان عبی عبید اللہ ابو عبید بن جرح رضی اللہ اجمعین ان جیسے صحابہ کی زبانی کیا ایسا جملہ نکل سکتا بالکل نہیں اسی لیے شرراہ لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں یہ جملہ کہنے والے وہ صحابہ تھے وہ مسلمان تھے جن کو کلمہ پڑے ہوئے ابھی ابھی صرف آٹھ دس دن سے زیادہ کم کی مدت نہیں گزری تھی ابھی فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے وہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے وہ اب پیارے نبی نے ان کو غزوہ حنین میں ساتھ لے لیا تھا اب چونکہ ابھی ابھی اسلام میں آئے ہیں کفر کفر کو چھوڑے ہوئے صرف آٹھ دس دن کا عرصہ گزرا ہے اس لیے وہ پرانے خیالات کبھی زبان پہ آ جاتے ہیں سمجھ میں آیا آپ کو بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے یہ نو مسلم بھائی ہمارے یہ مہاجر بھائی جو کفر سے اسلام کی جانب ہجرت کر کے آتے ہیں ان کی تربیت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے جس طرح سے آج ہم مسجدیں بناتے ہیں گلی گلی مسجد محلہ محلہ مسجد الحمد بہت اچھی بات ہے اسی طرح سے آج بہت ضرورت ہے کہ ہمارے یہ بھائی جو مہاجرین ہیں کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کر کے آنے والے ان کی تربیت کے لیے باقاعدہ ہمارے ایک ایک شہر میں مرکز ہونا چاہیے جہاں مختلف قسم کے کورسز ہوں دو سال کا کورس ایک سال کا کورس چھ مہینے کا کورس تین مہینے کا کورس ایک مہینے کا کورس سا... یعنی کیونکہ ریورس جو ہوتے ہیں سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے الگ الگ حالات ہوتے ہیں کوئی دو سال دے سکتا ہے کوئی ایک سال دے سکتا ہے بہت ضروری ہے میرے بھائی بہت ضروری ہے ورنہ کیا ہوگا جانتے ہیں ہندوستان میں جی ذرا سوچو کہ ہندوستانی معاشرے میں ہندوستانی سماج میں مسلمانوں میں یہ بدعتیں یہ خرافات یہ رسمیں یہ روایتیں کیوں ہیں نکاح کی بات لے لو یا کسی کی وفات اور انتقال کی بات لے لو کتنی رسمیں ہیں جو ہندوؤں سے ملتی جلتی ہیں ہندوانا کلچر سے آئیوی ہوئی رسمیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں ریزن کیا جانتے ہیں ہندوستان میں بدات و خرافات کے پھیلنے کا غلط قسم کی رسموں غلط قسم کی روایتوں کے پھیلنے کا ایک سبب کہ ہندوستان کے وہ لوگ ہمارے آبا و اجداد جو یہاں مسلمان ہوئے ان کی صحیح تربیت نہ ہوئی نتیجے میں وہ کلمہ پڑ کے مسلمان تو ہو گئے لیکن جس اسلام پہ وہ قائم رہے وہ آدھا اسلام تھا آدھا ہندو مت تھا جی شرک سے تو شاید وہ بچ گئے لیکن کھانے پینے میں شادی بیاہ میں جی نکاح و طلاق میں وہ ہندوانہ روایتوں کے پابند رہے صحیح تربیت یہاں اسلام لانے والوں کی صحیح تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں کے اندر اور انڈین سماج اور انڈین سوسائٹی کے اندر خرافات خصوصاً رسمیں اور روایتیں کتنی رسمیں ہیں جو بالکل ہندوانا کلچر سے مشابت رکھنے والی تو اس لیے میرے بھائی یاد رکھنا تربیت بہت ضروری ہوتی ہے اور تاریخ کے حوالے سے ایک اور بات میں بتا دیں تو یہ بھی یہ بات بھی بہت یاد رکھنا تربیت کیوں ضروری ہوتی ہے تربیت جو, جو ہمارے بھائی اسلام میں آتے ہیں ان کو علم دینا علم سکھانا ان کی تربیت کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب میں ارتداد کا فتنہ ہوا یہ سیرت کی ساری کتابیں اور ہسٹری کی ساری کتابیں پڑھیے فتنہ ارتداد اللہ اللہ اتنا بڑا, اتنا, بڑا اتنا بڑا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ادھر پیارے نبی کی وفات ہوئی اور ادھر عرب میں چاروں طرف سے قبیلوں کے مرتد ہونے کی خبریں آج وہ قبیلہ مرتد ہو گیا اسلام سے کل وہ قبیلہ مرتد ہو گیا اسلام سے آج وہ یعنی ارتداد کا ایک سلسلہ چل پڑا ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ تھا الحمدللہ للہ دو سال کی مدت میں انہوں نے اس فتنا ارتداد کا خاتمہ کیا یہاں کیا سبب تھا پیارے نبی کی وفات کے ساتھ ہی عرب کے مختلف قبیلے, قبیلے کیوں مرتد ہوئے دیکھو یہ بات یاد رکھنا ارتداد کا سبب یہ تھا کہ یہ سب قبیلے وہ قبیلے تھے جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں مسلمان ہوئے تھے آخری دور میں سنو سن ہجری سنو ہجری پیارے نبی کی وفات سے ایک سال پہلے سنو سن ہجری کو عام الوف کہا جاتا ہے جس سال عرب کے پورے قبیلے جو ہے اپنے نمائندوں کو پیارے نبی کی خدمت میں بھیج کر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں عام الفط تو لہذا یہ وہ لوگ تھے جو بالکل آخری عہد نبوت میں اسلام قبول کیے تھے بالکل آخری عہد نبوت میں اور ان کو پیارے نبی کی صحبت زیادہ نصیب نہیں ہوئی تھی پیارے نبی کے پاس آنا پیارے نبی کی خدمت میں رہنا پیارے نبی کی تربیت میں رہنا یہ سعادت انہیں زیادہ حاصل نہیں ہوئی تھی نتیجے میں پیارے نبی کی وفات کے ساتھ ہی شیطان ان کو گمراہ کرنے میں آسانی سے کامیاب ہو گیا تھا لیکن اس کے مقابلے میں دیکھو وہ صحابہ مکہ مدینہ طائف کہتے ہیں فتنہ ارتداد میں تین شہر پوری طرح محفوظ رہے مکہ مدینہ طائف یہاں فتنہ ارتداد نہیں ہوا یہاں لوگ مرتد نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے اس لیے کہ یہاں جو رہنے والے صحابہ تھے وہ ڈائٹ نبی کی تربیت میں تھے بار بار نبی سے ملنے کا شرف انہیں حاصل ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شرف انہیں حاصل تھا پیارے نبی سے قریب ہونے کی وجہ سے فتنے ارتداد ان میں جو ہے جگہ نہ بنا سکا لیکن دوسرے عرب میں تو لہذا سوچو کتنا اہم ہوتا ہے یہ جو دو واقعہ ہم نے پڑھے سری رجیے اور سری بیر معاونہ ان دونوں واقعات میں جو صحابہ شہید ہوئے پہلے واقع میں دس صحابہ دوسرے واقع میں ستر یہ وہ صحابہ تھے جن کو پیارے نبی نے ریورس مہاجرین کی تربیت کے لیے بھیجا تھا جو اسلام میں آ رہے تھے ان کی تربیت کے لیے اس نے یاد رکھنا کہ یہ کرسچن کو کلمہ پڑھا دینا جتنا اہم ہے ایک ہندو کو کلمہ پڑھا دینا جتنا اہم ہے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ صحیح اسلام کیا ہے اور نہ آپ دیکھو ہندوستانی سماج میں کتنے غیر مسلم ہیں ہاں مسلمان ہو کر جی وہ جو ہے بریل ہے مسلمان ہو کر وہ قبر پرست ہے پہلے وہ مندروں میں جھکتا تھا اب جا کے مزاروں میں جھک رہا ہے ایسے اسلام کا کوئی فائدہ ہے ضروری ہے ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی کلما پڑھتے ہیں صحیح اسلام سچے اسلام کا تعارف ان کے سامنے جو ہے کرایا جائے حضرات تیسری اور آخری جنگ جس کا تذکرہ بالاختصار اختصار آج کے درس میں میں پانچ سات منٹ میں آپ کے سامنے کر دوں گا یہ سری موتا سری موتا موتا جو ہے یہ بالکل شام کا ایک علاقہ اور یہاں کرسچنوں کی حکومت تھی اور یہ بھی ایک جنگ تھی جس میں پیرے نبی شریک نہ ہوئے تھے جنگ کا سبب یہ تھا اور یہ یہ پہلی جنگ ہے یہ پہلی جنگ ہے جہاں مسلمانوں نے کرسچنوں کو فیس کیا لڑا, سے لڑا. اب تک جو بھی جنگیں ہوئی تھی اور یہ سن آٹھ میں ہوئی تھی جنگ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی یا تو کفار اور مشکین سے ہوئی یا تو یہودیوں سے موتا پہلا موقع ہے جس میں مسلمانوں نے جنگ کے میدان میں کرسچنوں کو فیس کیا اور سبب یہ تھا پہلے نبی نے ہارس بن اومر الز رضی اللہ علو کو اپنا سفیر بنا کر دعوت اسلام کا خط اور لیٹر دے کر بھیجا تھا وہاں کے حکمران کو پہنچانے کے لیے ہوا یہ کہ وہ اس علاقے میں ہرقل بادشاہ کا جو گورنر تھا اس نے حارث بن عمیر ال رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور اس زمانے میں سفیر کو قتل کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا وہ پیارے نبی کے سفیر کو شہید کر دیا گیا تو پیارے نبی نے اس کا انتقام لینے کے لیے فوج تیار کی تین ہزار کی تعداد میں تین ہزار کی تعداد میں اور اللہ بکبر ہم آپ کو بتائیں اس تین ہزار کا مقابلہ کرنے کے لیے جو فوج کرسچنوں کی جانب سے کتنی تھی کرسچن مشرق سب مل کر تقریباً دو لاکھ دو لاکھ کی تعداد میں حیرت انگیز جنگ اور حیرت انگیز مارک آدھے نبوت کا جہاں تین ہزار صاحبہ نے اور دو لاکھ کا مقابلہ کیا دو لاکھ کا سامنا کیا تھا اور سبحان اللہ سلامۃ اللہ وسلام و دیکھو پیرے نبی کی عادت تھی پیرے نبی ہمیشہ کسی بھی جنگ میں صرف ایک امیر بناتے تھے ایک امیر کہ یہ جنگ رہے ہیں فلاں صاحب امیر ہوں گے لیکن اس جنگ میں خلاف معمول آپ نے تین امیر بنائے تین امیر بنائے جی کہا کہ اس فوج کے اس امیر زید بن ہارزہ ہوں گے اگر وہ شہید ہو گئے تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ابو درد عبد اللہ بن راف جی ہاں کہا کہ تین تین صاحب تین صاحب آپ نے جو مقرر فرمائے عبداللہ بن رواح جی ہاں پہلے کہا بہلے کہ زید بن ہارزہ کہا اگر وہ شہید ہو گئے جعفر الطیار وہ بھی شہید ہو گئے عبداللہ بن رضی اللہ عنہم یہاں دو باتیں غور طلب ہے سب سے پہلی بات کل کے درس میں جو بات ہم نے بتائی پیارے نبی کی زندگی میں دیکھو دور دور تک کہیں اقریبا پروری نہیں مشکل موقعوں پر جہاں خطرے کا موقع ہوتا پہرے نبی خطرات کے سامنے سب سے پہلے اپنوں کو پیش کرتے تھے اللہ اکبر یہاں آپ نے امیر بنایا زید بن خارثہ کون ہے زید بن حارز رسول اللہ کہلاتے نبی کے لاڈیلے نبی کے چہی تھے اور یہ وہ تھے کہ جو ایک زمانے تک زید بن محمد کہلاتے تھے حضرت خدیجہ نے گفٹ کیا تھا ہدیہ کیا تھا اور پیارے نبی نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اور زید بن محمد کہلاتے تھے جب آسمان سے وہی آ گئی کہ لے پالک حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا انہیں ان کے حقیقی پاپوں کی طرف منسوخ کر کے پکارو تب پھر سے وہ زید بن حاریہ پیارے نبی کے چہیتے صحابی پیارے نبی نے اس مشکل موقع پہ اپنے صحابی کو امیر بنایا دوسرے کون ہیں جعفر بن طالب. آپ کے سگے چچا زاد بھائی جو نبی کے بہت چہیتے تھے تو خطرات کے موقع پہ پیارے نبی اپنوں کو آگے بڑھاتے تھے سلی وسلم اور تیسری بات دیکھیے موجزہ ہے یہ حدیث موجیز اس طرح کہ جس ترتیب سے پیرے نبی نے نام لیے اللہ اکبر جنگ میں یہ تینوں صحابہ اسی ترتیب سے شہید ہوئے ہاں؟ آپ نے جو ترتیب مقرر فرمائی کہا کہ زید بن حادیثہ امیر ہے اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر تیار امیر ہیں وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن روا امیر ہیں اللہ اکبر سب سے پہلے زید بن حادیثہ شہید ہوئے تو اسلامی فوج کا جھنڈا جافر جافر بن ابی طالب نے لیا وہ بھی شہید ہو گئے عبد اللہ بن روا نے لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے تینوں صحابہ اسی اور جعفر بن ابی طالب کا معاملہ تو یہ تھا رضی اللہ سیدھے ہاتھ میں جھنڈا پکڑے ہوئے تھے یہ کافر نے ان کے اس ہاتھ کو وار کر کے اڑا دیا گرتے ہوئے جھنڈے کو انہوں نے بائیں ہاتھ سے تھاما بائیں ہاتھ سے تھاما تو ان کے اس ہاتھ پہ بھی وار کر کے یہ ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا پہرے نبی نے ان کے حق میں یہ بشارت سنائی تھی کہ اللہ تعالی نے ان کے ان دو ہاتھوں کے بدلے جنت میں انہیں دوپہر عطا کی ہے دوپہر عطا کی ہے جن پروں کے ذریعے وہ جنت میں جدھر چاہے اڑ رہے ہیں پرواز کر رہے ہیں اسی لیے ان کا ٹائٹل ہی ہے جافرت تیار تیار بولتے اڑنے والے کو جی ہاں جعفر فر یا زل جنا دو پر والے دو بازو والے رضی اللہ عنہ وارضا اور ادھر مارکہ ہو رہا ہے اور شہادتیں ہو رہی ہیں اور پیارے نبی مدینے میں بیٹھے اللہ اکبر ہزار میل کی مسافت ہے مدینے میں بیٹھے آپ صحابہ سے فرما رہے اخذ یا زید الفیب خدا جائے ابد اللہ ابن فصیف آپ مدینے میں فرماریں آسمان سے کوئی وہی آ گئی آسمان سے آنے والی وہی نے آپ کو انفارمیشن دے دیا ہزار میل دور جو ہو رہا ہے اور آپ نے مدینے میں خبر آپ نے کہا لوگو فوج کا جھنڈا زید بن ہارسا کے ہاتھ میں تھا وہ شہید ہو گئے تو جھنڈے کو جافر تیار نے سنبھالا وہ بھی شہید ہو گئے تو پھر عبداللہ بن روا نے سمالا وہ بھی شہید ہو گئے اور لوگوں پھر اس جھنڈے کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے لیا اور اللہ تعالی نے ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو نجات دلائی اللہ اکبر راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ فرمائے جا رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں آن... آنسو بہتے جا رہے آپ کے جو جی القدر صحابہ شہید ہو رہے ہیں دکھی ہو کر پہرے نبی فرمائے بھی جا رہے ان کی شہادت کی خبر بھی دیے جا رہے اور آنکھوں سے آنسو بھی بہائے جا رہے ہیں اور حضرات یہ سیف من سیف اللہ کا ٹائٹل اور لقب اسی سریعے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ملا جب انہوں نے دیکھا کہ تینوں عمرہ شہید ہو چکے ہیں اور اسلامی فوج یہ دو لاکھ کی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے سبحان اللہ بہت ہی ناگف حالات سے گزر رہی ہے فوج کو سنبھالا اور اپنی ذہانت فراست دانشمندی دور اندیشی سے انہوں نے سبحان اللہ اسلامی فوج کو اس نرغے سے نکالنے میں وہ کامیاب ہوئے خود فرماتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سریا موتا کے دن میرے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹی نو تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی اللہ اکبر بڑے بہادر صحابی تھے اور جنگی فراست رکھنے والے جنگی بسینت رکھنے والے صحابی تھے اللہ اکبر موت کا وقت تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا رو رہے تھے لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ شہادت کا متمنی تھا اور زندگی میں میں نے کتنی جنگیں لڑی لیکن شہادت کی موت مجھے ملی نہیں میں طبعی اور فطری موت مر رہا ہوں اس پر مجھے جو ہے آنکھوں سے آنسو نکل رہے اس لیے وہ آنسو بہارے رضی اللہ عرد اسی سرعے میں آپ نے انہیں سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ کی تلوار ہونے کا لقب اور اللہ کی تلوار ہونے کا ٹیٹل عطا کیا تھا رضی اللہ عند آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاء اللہ تعالیٰ مدنی زندگی کے باقی حالات جو بہت اہم حالات ہیں کل ان اللہ غز طبوک پہ روشنی ڈالی جائے گی غزۂ تبوک کے جو حالات تھے اور غزو تبوک میں قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا وہ سبق آموز واقعہ ان اللہ تعالی اس پر کل کے درس میں روشنی ڈالی جائے گی رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو اپنی عملی زندگی کو سیرت رسول کے سانچے میں ڈالنے کی توفیق ادا فرمائے آمین و آقر الدا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ